ایک بات جو سوچنے سے سمجھ ماتی ہے ہے تدبر کرنے سے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ جو مادی دنیا ہے وہ مانوی حقیقتوں کا اظہار بن گئی ہے یعنی فزیکل ورلڈ ڈیمونسٹریشن آف نان فزیکل ریئلٹیز فزیکل ورڈز ڈیمونسٹریشن آف نان فزیکل ریئلٹیز یہ بات قرآن میں موجود ہے لیکن وہ غور کرنے سے آتی ہے وہ یہ الفاظ میں ہے کہ یدبر المریات امر سبراد ہے مادی دنیا اور آیاس اپرا دھ ہے وہی اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا اس سے بنی ہے کہ فزیکل ورلڈ از اے ڈائموسن آف نان فزیکل ریئلٹیز اس کی ایک مثال لیجیے آپ کہ ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں آئس برگ پانی میں ایسا ہے کہ پہاڑ جیسے برف کے تودے ہوتے ہیں سرد علاقوں میں یعنی قطب جنوبی اور قطب شمالی میں تو پانی کا قانون یہ ہے کہ جب برف بن جاتا ہے وہ تو تھوڑا سال کا ہو جاتا ہے پانی کے مقابلے میں اس لیے جب برف کی شکل افطار کر لیتا ہے پانی کا کوئی حصہ تو وہ فلوٹنگ اسٹیٹ میں آ جاتا ہے فلوٹنگ اسٹیٹ میں تو وہ اوپر آ جاتا ہے تھوڑا سا اوپر تب بھی دیکھیے اس کو کہتے ہیں ٹیپ آف آئس برگ یعنی اس کا تھوڑا سا اوپر دکھائی دیتا ہے اور باقی سارا نیچے رہتا ہے تو یہی معاملہ ہے قرآن کا قرآن میں دیکھے جو باتیں لفظن کہی گئی ہیں وہ ٹپ آف آئس برگ ہے باقی ساری باتیں جو ہے مانن ہے مانن ہے برگ کی طرح سے وہ پانی کے اندر چھپی ہوئی ہیں یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوئی اس کو آپ صرف سوچ کر جان سکتے ہیں نہیں سوچیں کوئی جانے کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ سمدھیت اللہ تعالیٰ کا ہے معاملہ کہ وہ کبھی بھی نہیں بتاتا آپ کو کہا تو آ جائے کہ بتائے گا نہیں ہومن ایک بات میں کہتا ہوں کہ پر پر تاریخ سے بے خبر رہ گئی پر, پر تاریخ بےخبر رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے درمیان میں آواز آسمان سے ہے انسان دیکھو اس بات کو تو بےخبر ہو جان لو یہ حقیقت نہیں کبھی ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نہ کرے گا وہ حقیقت کیا ہے آدم کے قصے میں اول دن ہی وہ حقیقت بتا دی گئی تھی دیکھیں آدم کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے مطابق یہ ہوا کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رہنے کا موقع دیا گیا صرف یہ تھا ایک رسٹکشن تھا کہ ایک درخت تھا اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ سجے ممنوعہ ہے فاربن ٹیری ہے اس کا پھل تم کو نہیں کھانا ہے ساری جانت تواری کھلی ہوئی ہے ایکسپٹ ون لیکن آدم جو ہے یعنی رکے نہیں اور انہوں نے سجے ممنوعہ کا پھل کھا لیا دیکھیے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے جو مقررین جو ہے جو اسلام ایک مکمل نظام ہے اسلام ایک مکمل نظام ہے کی تقریر کرتے رہتے ہیں نا ان کا خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ مغربی تحریک جو بہت برا برا بتاتے ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ساری خرابیاں انکار خدا کے وجہ سے یہ لوگ ملر بن گئے مرکر بن گئے اس لیے خرابیاں ہیں تو اقرار خدا پر جو نظام بنے گا وہ صالح نظام ہوگا موجودہ نظام ہے انکار خدا پر اچھا بتائیے مجھے کہ حد آدم جو تھے وہ کیا منکر خدا تھے کوئی کہہ سکتا ایسا کہ منکر خدا تھے وہ پھر بھی ایسی غلطی کیوں کی یعنی اللہ تعالی کے ہم سے زیادہ اقرار کرتے ہو گئے وہ کیونکہ تو براہ راست سابقہ پڑا تھا تب بھی ایسی غلطی کیوں کر ڈالی انہوں نے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ہیئر از دا پرابلم یہ تقریرے کرتے ہیں اسلام مکمل نظام ہے مکمل نام ہے یہ تو صرف تقیریں ہیں باتیں جانتے ہیں. کچھ جانتے ہیں نہیں یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں اس پر غور کیجئے کہ کیوں آدم انکار نہیں تھا ان کو وہ اللہ کے اقرار کرنے والے تھے پھر بھی کیوں ایسا کر ڈالا انہوں نے اور اتنے بے خبر ہے لوگ کہ عیسائی مذہب سب بڑا مذہب مانا ہے تعداد کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا مذہب عیسائی مذہب ہے انہوں نے کتنی اس کی نادان تشریح کر رکھی ہے انہوں نے اس واقعے سے یہ نکال پائے کہ انسان جو ہے پیداشی گھاگار ہو گیا جو کہتے ہیں اوریجنل سین اس واقعے سے ہی بلا ان کو کسی عجیب بات ہے کہ وہ جو انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو گناہ ہو گیا ان سے اب گناہ ہو گیا تو وہ گناہ جو ہے راستی بن گیا یعنی ہیریٹری بن گیا اب ہم سب لوگ سب شریک کے سب گناہگار ہیں تو پیداسی گنہگاری یا اوریجنل سین کا نظریہ دریافت کیسے آس پاس پہ خبر اور خود مسلمان بھی اسباس سے بے خبر مسئلہ صرف مسیح حضرات کی بات نہیں خود مسلمان بھی اسباب سے بےخبر کم از کم میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اب تک جس میں اسرباد کو بتایا گیا ہو کیونکہ اسرباد جو ہے وہ تو مانن ہے وہاں پر لفظا نہیں ہے آپ کے اندر اگر یعنی تدبر والا مزاج بنا ہے تدبر کا رزق ملا ہے آپ کو تب جان پائیں گے آپ اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ڈیزائڈ ولڈ اور اویلیبل ورلڈ میں فرق ہونا یہ آدم کا یا کسی بھی انسان کا جو ڈیزائڈ ولڈ ڈیزائرڈ جو چاہتا ہے وہ ڈیزائر اور ایک اویلیبل ورلڈ جو ہے دونوں میں ڈسپیرٹی ہے تو ڈیزائر جو ہے وہ, وہ کیا ہے آدمی اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے مائنڈ کے مطابق چاہتا ہے پرفیکٹ ولڈ پرفیکٹ ولڈ آدمی پاداشی طور پر آئیڈیلسٹ ہے تو ایک درخت اگر نکال لیا گیا تو امپرفیکٹ ہوگی جن کمپلیٹ نہیں رہی تو آلم کا ڈیزائر جو تھا وہ تھا کہ بری جنت میں بھی ملے اور اللہ نے ایک درخت اس پہ ہدف کر دیا تو وہ امپرفیکٹ ہو گئی سارے تاریخ کا معاملہ یہ کہ آدمی کو جان نہیں سکا کہ ڈیزارٹ ولڈ جو ہے اویلیبل او ورلڈ جو ہے اویلیبل دونوں میں ڈسپیرٹی ہے دونوں میں فرق ہے چاہے ایستو افلاطور کا معاملہ ہو جو آئیڈیل نظام بنانا چاہتے تھے یا موضوع میں الاخبار مصمون یا جمع سمی کا معاملہ وہ بھی مکمل اضاف بنانا چاہتے ہیں مکمل الزام کی بات کرنا صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ دیز پیپل فیل ٹو ڈسکور دا کریشن پلان آف گاڈ یہ سارے اخوال اخبار سارا عرب جو ہے اخبار مصنون کو مانتا ہے اور سارا یہ اردو اسپیکنگ ایریا جو ہے وہ سب اسفیکر کو مانتا ہے جمع والی فکر کو چاہے اس کا باقاعدہ ممبر ہو نہ ہو تب بھی صاحب مکمل نظام مکمل نظام آئیڈیل نظامت اجتماعی اجتماعیہ اسلام جو بڑی کتاب ہے شہید قطب کی اس سب کا وہی ذہن ہے لیکن یہ ہے کیا یہ بخبری ہے اللہ تعالیٰ کے منصوبہ تخلیق سے منصوبہ تخلیق کیا ہے اگرچہ آپ ہیں آئیڈفسٹ اگرچہ آپ ایک پرفیکٹ ولڈ چاہتے ہیں یعنی اپنی خواہش کے اعتبار سے یعنی جو ڈیزائر آپ کی ہے وہ پرفیکٹ ولڈ ہے ٹھیک رہنا ہے جو اویلیبل ولڈ ہے وہ امپرفیکٹ ہے یو ہیو ٹو لیو ان پرفیکٹ ولڈ ود اے پرفیکٹ مائنڈ یہی تو ہے تو انسان کا یہی امتحان ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اول دن آدم کی شکل میں بتا دیا اس کو لیکن وہ بتانا مانند تھا لفظ نہیں تھا تو اس کو دریافت کر سکے لوگ کہ ڈیزائرڈ ورلڈ تمہارا جو ہے اور جو اویلیبل جو, جو ہوگا اس میں ڈسپیرٹی ہوگی فرق ہوگا تو تم کو اسے اڈجسٹ کر کے رہنا ہے ایڈجسٹ نہ کرنے کے لیے سب سب لڑ رہے ہیں جتنی لڑائیاں ہیں سب کس لیے ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں سارے مسلم تاریخ میں لڑائیاں اور سارے مسلم نان مسلم بھی لڑائیاں یہ چھوٹی لڑائی بڑی لڑائی یا نظریاتی لڑائی اگر نظریاتی لڑائی کو شامل کر لیجئے تو ہر دن لڑائی کا دن ہے ہر صبح شام لڑائیاں ہو رہی ہیں یا فکری لڑائی یا امری لڑائی کیوں اس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے کہ اویلیبل ورڈ تو وہی ہے جو رہے گا یعنی امپرفیکٹ رہے گا تو اگرچہ آپ اپنے مائنڈ کے لحاظ سے پرفیکشنسٹ ہیں پھر بھی آپ کو ایڈجسٹ کر کے پڑے گا اسے.